سب کا بیڑا رکھ یہ سعودیوں کے گندے تھے ان سے پوچھو کم وقتوں سے جنہوں جی نے احتکاف کیا تو احتکاف میں سب کو اٹھا دیا اور اس کے بعد اب اعلان آیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی چاند دیکھنے میں اور ایک روزے کی قضا کر لیں اب کیا ہوا احتکاب تو ٹوٹ گیا واقعی کسی نے احتکاف کیا ایتقاف ٹوٹا. اس کا پورا نہیں سنت احت تو ٹوٹ گیا اب وہ ایک دن کا احتکاف کرے گا ٹھیک جیسے کراچی آ گیا اب ایک دن آ. مغرب سے پہلے مسجد میں چلے جائیں اور احتکاف کی نیت کریں اور دوسرے دن روزہ رکھیں اور روزہ کیونکہ بغیر روزے کے احتکاف کی قضا نہیں ہونا احتکاف ہے بغیر روزے اب اس کے بعد ہمیں دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد اب نکل آئے یہ احتکاف کی قزا ہوگی لیکن اب تو سعودی عرب والوں کے ایک روزے کی خزا کریں گے کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے سعودی عرب کا چاند دیکھ کر ساری دنیا میں عید منا لی امریکہ والے برطانیہ والے یورپ والے یہ جی سعودی عرب میں چاند ہو گیا ہم بھی چاند دیکھ لیں ہم تو منع کرتے ہیں, لیکن مانتے ہیں. کہتے ہیں سعودی عرب میں چاند نظر آئے ابھی ان کے لیے سوالیہ یہ نشان کہ پورے امریکہ والے جو سعودی کو فالو کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کریں یہ تو چلیے ایک روزے کی قزا کی بات بہت اہم مسئلہ میں تو تین چار سال پہلے کی بات کرتا ہوں میں یورپ کے دورے سے عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں بازابط ٹی وی پر یہ اعلان ہوا کہ گزشتہ جو حج گزرا وہ ہم نے غلطی سے ایک دن پہلے کا اعلان کر دیا تھا اور حج ایک دن کے بعد تھا تم اچھا اب کیا کریں کتنا شاندار فتویٰ ہے کہ قوم سے معذرت کی اللہ قبول کر کیسے قبول کرے گا اللہ گلاتا ایک دن پہلے آپ حج کروا لیں تیس لاکھ حاجیوں پر کتنا مال خرچ ہوا کتنے پیسے خرچ ہوئے کتنے ڈالر خرچ ہوئے کتنے ریال خرچ ہوئے اس کا ذمہ دار کون کتنوں کا تو یہ وہاں اور اب بھی اس کی پوری تفصیل سنے تو یہ چاند دیکھنے والی کمیٹی میں کوئی کمبت کاڑا تھا اس کو کہیں کوئی کپچی نظر آ گئی تو وہ اڑ گیا تھا کہ میں نے چاند دیکھا اس کو چاند سمجھ گیا وہ سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد میں انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ایک صاحب جو وہ نہیں مان رہے تھے اور ان کی آنکھیں بھی صحیح نہیں تھی جنہوں نے چاند دیتا. بعد میں ہم نے طے کیا کہ چاند نہیں تھا اب کیا ہوا سب کا احتکاف اس کا جو نام ملیا میٹ ہو گیا اور ایک دن کے روزے کا یہ سارا وبال ان سعودی لوگوں پر ہے جنہوں نے گویا جو رویت ہلال کمیٹی ہے رو فی کمیٹی ظاہر گورنمنٹ کے نامینیٹ کرتا یہ سب ان کم وقتوں پر اس کا عذاب ہوگا ہم تو آپ کو مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا ایک روزے کی آپ خزا کر